بسم الله الرحمن الحیم الحمد مثنى وثلاث رسولنس نسو في الخلق ما يشاء اللہ کے نام سے مہربان اور رحم فرمانے والا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده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 يرزقكم من السماء خال لا اله الا هو سو سکھ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 وعد اللہ حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا يغررنکم باللہ الغرور لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے ان شیونس در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیرو کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دو زخیوں میں شامل ہو جائیں اللہ دین کفولین امنو امین اجوم کبیر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 فل بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پس اے نبی خامخہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے صحاب فین اور بوتی ہیں کدا لکھن شو اور اللہ ہی تو ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں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 جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل سالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے واللہ من معمر ولا ينقص من عمره لا في كتاب، إن ذلك على اللہ انسی اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے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 فيه مواخر لتبتغوا من فضله اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو نہ نہ رفلی و سخا شمس مل اجلی اجلیکم وی ن تجرون دون ہی میں تم وہ دن کے اندر اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاح کے مالک بھی نہیں ہیں ان مسلخبی انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لے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 انتم الفقراء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ اللہ الْحَمِيدُ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے کم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدی وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے عظیم ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں خرا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 چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے میں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے لو میں تلند نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں ولا الظل ولا نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں یعنی اللہ کی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت دے لیکن رسول کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہوں ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو سدائے حق سنا سکے وہ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو معقول بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہو تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو ان اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو وَإن يكذبوك فقد كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ قبل بِالْبَيِّنَاتِ رسلهم وبالکتاب المنیر اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ مگر جن لوگوں نے نامانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی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 مختلف الوانها کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاح دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں امین اندوََ اب مختلف انش اللہ من عباده العلماء ان اللہ ذلوف اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عالم محض کتاب خاں کو نہیں کہتے بلکہ عالم وہ جو خدا سے ڈرنے والا ہو بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے نیت اور جو نتیج البو جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں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 غفور اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے عجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے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 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیج کی راس ہے اور کوئی اللہ کے ازن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے جنات يدخلونها يحلون فيها من, أساور من ذهب لوبس ہمیشہ رہنے والی جنتے ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا وقالوا الحمد أَذْهَبَ ان ہزنف اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقینا ہمارا رب ماف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے اللہ احلنا دار المقامت من فضلہی لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے ملو کو بال کدال اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو وَهُم غير الذي سالح يتذكر فيه من تذكر وجاءكم مد فذوقوا فما للظالمين من نصير وہاں چیخ, چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس متنوع کرنے والا بھی آ چکا تھا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 أَمْ اکمل تون في دو مدل پو ممل شرک على ملبئی من بل ان الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں ان ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے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 یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے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 فہل سن چل پلنگ سن چل تبدیلا فلنگ تجلی سن چل تحویلا یہ <سؤال> زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے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 کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اولم يسيروا في فی الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء ولا كان کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ولو یآخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک على ظہرها من دابت ولیکن لم الج مسم فرحم فعم اللہ کن بائ بدی بس اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا